آه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 آخ میں سلاسنات نماز نماز قائم کرو کرو کرو کرو کرو دن کے اطراف میں اور رات کی گریوں میں یقیناً نیکیاں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں ہر قسم کی حمد و ونا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام سید بلد آدم آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائی آج کے خطبہ جمعہ میں نماز نفل نفلی نماز کے حوالے سے کچھ گزارشات صاحب کے سامنے رکھنا مقصود ہے جو فرض نماز نہیں پڑھتا یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مسلمانوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جو فرائض ادا نہیں کرتا کے علاوہ جو نوافل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نمازوں سے پہلے اور فرضی نمازوں کے بعد ہمیشہ نوافل ادا کیا کرتے تھے جس طرح فرد نماز پڑھنے سے بندے کو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور سوال ملتا ہے بندے کے گناہ مواف ہوتے ہیں ایسے ہی نفلی نماز سے نقلی عبادات سے اجر بھی بڑا ملتا ہے اور بندے کے گنا بھی مواف ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نوافل کا اہتمام کرنے والے سے محبت کر لیتے ہیں نوافل کا اہتمام کرنے والے کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے نوافل پر پابندی کرنے والے کو جنت کی بشارت اور جنر کی گارنٹی امام لمبی سی زبان سے مل جاتی ہے اور یہ نوافل قیامت والے دن جب میدان محشر میں نماز کا حساب ہوگا تو پروردگار فرشتوں سے کہیں گے اگر کسی بندے کے فرائض میں نقص کمی اور کتا ہی پیدا ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتوں کو دیکھو ہل لہو منتبین کیا میرے اس بندے نے کوئی نفلی عبادت بھی کی ہے کوئی نفل پڑے ہیں اگر اس کے نوافل موجود ہیں تو اس کے فرائض کی کمی اور نقص کو وہ نوافل شامل کر کے پورا کر دو اور اس کو جنت الفردوس کے اندر جنت کے اندر داخل کر دو. ویسے انسان ہیں انسان ہونے کے ناطے ہر بندے سے فرائض کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتا ہی ہو جاتی نقص ہو جاتی, ہو جاتی کامل ذات تو صرف پروردی دار کی ہے دنیا میں کوئی انسان شامل نہیں ہے ہر ایک کے اندر انسان ہونے کے ناطے نقص خرابی کمی ہو سکتی ہے رب العالمین نے اس خرابی کو نقص کو کمی کو دور کر کے اس کو اس کو جنت کا وارث بنانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اعمال مقرر کر رکھے اللہ جیسے میرے محترم بھائیوں فرائد فرائد یہ گناہوں جا کا کفارہ گناہ ہے ہاں کوئی بندہ دا دا یہ نہ سمجھے, سمجھے کہ صرف اصل اوات القن کفارات الما بینا ہننا منل میں صبح شام اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا ہوں میں بڑا مصروف ہوں میں مسلمانوں کے مسائل حل کرتا ہوں ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں میں جہاد کرتا ہوں میری بڑی ذمہ داریاں ہیں بڑی مصروفیات ہیں میں میرے پاس نو بیویاں ایک وقت موجود ہیں میں نے اتنی ذمہ داری بھاری میرے اوپر موجود ہے چلو میں سو جاتا ہوں مجھے کیا دوڑتا ہے نواخل پڑھنے کی فرائض میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں مسلمان کے لیے رب کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شکریہ ادا کیا نوافل ادا کر کے ہم ان کے نقش، نقشے قدم پر چلیں اور پھر شکریہ نہیں اللہ تو جنت میں گھر دے رہے ہیں اللہ تو جنت میں گھر دے رہے ہیں پیارے پیغمبر اس کی گرنٹی دے رہے ہیں اتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ وہ مسلمان جو یہ سمجھ کر یہ ذہن میں بٹھا کر کہ گناہ تو نہیں ہے نا نفل نہ پڑھنا سنتے نہ پڑھنا گنا تو نہیں ہے نا, نا نہیں ہے نا. نا پڑتے اللہ کی قسم بہت بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ پیارے پیغمبر نے تو ایسا نہیں کیا ہم سے ہم سے سو گنا زیادہ مصروف تھے رسول ذمہ داریاں آپ پر بڑی چیز مسائل آپ کے سامنے بے شمار کھڑے تھے سر امت کا بوجھ امام المبیا کے کندھوں پر تھا او میرے بھائیو میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دنیا کی ساری مشکلات پریشانیاں دھندے یہ نماز پڑھنے سے اللہ آسان کر دیتا نماز پڑھنے سے نوابل ادا کرنے سے یہ پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں ہلکی ہو جاتی ہیں یہ بوجھ پر کام میں برکت ڈال دیتا ہے رب العالمین تو ہاں میں بتلا رہا تھا کہ محمد رسول وسلم نے فرمایا من من سابیہ جس نے ان بارہ رکاتوں پر مساورت کی ہمیشگی کی باقاعدہ یہ بارہ رکاتے اس نے اپنا عمل اپنا وظیفہ بنا لیا پڑھتا رہا رب العالمی جنت کے اندر اس کا گھر بنا دے اور پھر ایک اور حزیز ہے اس پر بھی غور کرنا وہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ انہا ہی اس کی راویہ ہیں جو اس حدیث کی راویہ ہیں نا یہ بارہ رکھوں والی کہ جنت کے در گھر بن جائے گا ام حبیبہ رضی اللہ ام امر میں بیان کرتی ہیں کہ امام الانبیاء محمد ابو دابود اور ترم میں حدیث ہے نسائی کے اندر بھی موجود ہے مسلم احمد میں بھی موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے پیارے پیغمبر نے کہا من فضا اللہ اربائن قبل دوہرے ارباً ہررما اللہ علمار جس بندے نے بندے زہر, ن زہر ن سے پہلے چار رکعتوں پر محافظت, محافظت, کی محافظت کی اور زہر, زہر کے بعد چار باد باد رکعتوں پر محافظت کی ہر رما اللہ علمار اللہ اس بندے کو جہنم کی یاد پر حرام کر گئے اللہ اس بندے کو جہنم کی یاد پر اس نے کہا میرے بھائیو میں نے میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلمات کے بہی کہا ہے حرم اللہ علندار جو بندہ زہر سے پہلے چار سنتیں ظہر کے بعد چار سنتیں ان پر محافظت کرتا ہے حرم اللہ, علی نار اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے زیادہ سے زیادہ امام المبیا سے زہر کی چار رکھتے ہیں زہر سے پہلے اور چار رکھتے زہر سے بعد پڑھنا ثابت ہے اس سے زیادہ امام المبیا نے نہیں پڑھا ہاں کم پڑھی ہیں اگر بھئی بھائی بارہ رکھتے ہیں وہ جنت میں گھر بنوانے کے لیے چار تو پہلی ہے ہی ہیں دو بعد میں ہیں زیادہ کتنی پڑھنی ہے جہنم کو حرام کرنے کے لیے دو رکھتے ہیں اور اضافہ کر لو تو ساتھ جہنم بھی حرام ہو جائے گا اور اس سے, اور اس سے, اس سے زیادہ پڑھنا کوئی نیکی ان رکاتوں سے زیادہ پڑھنا نفل سنتیں کوئی نیکی کوئی نیکی نہیں ہے اس لیے نیکی نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر نے پوری زندگی اتنی رکاوتوں سے زیادہ زہر کے بعد زہر سے پہلے پڑی ہی کم پڑی ہیں پہلے عبداللہ بن عمر, عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آہ... بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, موسلم بھی ہے وہ کہتے ہیں سلائی تو رکھ آتے ہی قبل دوہرے میں رکھا ہی نے بادہ میں نے باد احا باد احا آتا آتا آتا امام المبیا کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکھتے اور زہر کے بعد دو رکھتے بھی پڑی ہوں زہر سے پہلے دو رکھتے اور زہر کے بعد دو رکھتے بھی دو بھی پڑی جا سکتی ہیں زہر سے پہلے جس کے پاس کم ٹائم ہے وہ دو پڑھنے جو بہت مصروف ہے ایمرجنسی ہے وہ بعد میں دو پڑھنے لیکن اگر وہ زور سے پہلے بھی چار زور کے بعد بھی چار اپنی عادت بنا لیتا ہے تو امام الانبیاء محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سچا کہ اللہ رب العالمین بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیں گے اور جس کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دے جہنم کی آگ چھو گی اس کو کچھ بگاڑ سکے گی اس کا اللہ نے حرام کر دیا کون ہے جو جہنم کی آگ کی تب اس کو پہنچا سکے پھر بارہ رقتوں کے علاوہ اثر سے پہلے اثر کے ساتھ بارہ رقتوں والی کوئی سنتے نہیں عصر کی نماز کے ساتھ آگے پیچھے نہیں ہیں لیکن ایک حدیث ہے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں ابو دابود میں اور سنن نسائی کے اندر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اثر سے پہلے چار رکعتیں پڑا کرتے تھے اثر سے پہلے چار رقطیں پڑھا کرتے تھے یو سلم ہننا بت تسلیم الل ملائے قطل وہ منطبیہ ہوں من المسلمینا ولمینا پیارے پیغمبر دو رکاتیں پڑھ کر سلام پھیرتے پھر دو رکاتیں پڑھ کر سلام پھیر دے اکٹھی چار رکاتیں اثر سے پہلے نہیں پڑھتے تھے دو رکاتیں بھی ثابت ہیں پیارے پیغمبر سے اثر سے پہلے لیکن زیادہ تر آپ کتنی رکاتے پڑھا کرتے تھے چار رکا اور یہ چار رکعتیں ان کا کتنا بڑا آدر اور کتنا بڑا ثواب ہے پیارے پیغمبر کے ایک پرمان سے اندازہ لگا لیجئے امام المبیا نے کہا رحم اللہ عمران صلاح قبل آسر اربان اللہ اس شخص پر اللہ اس انسان پر پروردگار اس بندے پر رحمتوں کی برخا برتا اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے اللہ قبل السرے اربان جس بندے نے اثر سے پہلے چار رکتے پڑی اثر سے پہلے کتنی رکتے پڑھی چار رکتے پڑھی کی اللہ کیا کرے اللہ اس پر رحمت نازل کرے اس نازل کرے کی دعا ہے میری کسی پیر صاحب کی دعا ہے کسی مولوی صاحب کی ہے نہیں میرے بھائیوں ہم جاتے ہیں بڑے لوگ آپ دیکھیں گے ملیں گے آپ بھی جاتے ہوں گے بھئی فلاں بزرگ کے پاس جا کر کہتے ہیں اس کیا کرو ہمارے لیے دعا کرو ٹھیک ہے جانا جائز ہے جانا جائز ہے کسی سے دعا کروانے کے لیے جانا جائز ہے بشرطے کہ وہ جس کے پاس جا رہے ہیں عقیدہ توحید کا حامل ہو زندہ ہو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کا باغی نا پرمان نہ ہو متقی پرہیزگار شخص ہو آپ اس کے پاس جائیں آپ سمجھتے ہیں بہت لیٹ ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے عبادت گزار ہے رب کی میں اس کے پاس جاتا ہوں اس سے دعا کرواتا ہوں جائز ہے اسلام کے اندر جائیں آپ اس کو کہیں بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دو اللہ ہماری پریشانی دور کر دے اللہ ہمارے لیے یہ تکلیف ہم سے ہٹا دے, دے, फरما دے, फरما دے आपके आपके اللہ ہمارے لیے یہ مشکل آسان فرما دے وہ آپ کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے ٹھیک ہے کروا سکتے ہیں آپ اس دعا جانا جائز ہے لیکن یہ جس نے کبھی نماز نہ پڑی ہو اس کو غسل اور سنجے کا بھی پتہ نہ ہو وہ بن کے بیٹھا ہو شیطان کا ایجنٹ اس کے پاس جانا اور اس کے پاس عورتوں کا جمگھا بنا ہوا ہو اور وہ عورتوں پر ہاتھ پھیرتا ہو اس کے پاس جانا دعا کروانے کے لیے اضلاع میں حرام ہے دعا کروانے کے لیے متقی اللہ سے ڈرنے والا نیک پرہیزگار شریعت اسلامیہ کا پابند حرام چیزوں سے کاموں سے باتوں سے ہمیشہ اپنے دامن کو پاک صاف رکھنے والا اللہ کا بندہ اس سے دعا کروانے جا کے ٹھیک ہے لوگ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں سفر بھی کرتے ہیں کام بھی چھوڑتے ہیں تکلیفے بھی اٹھاتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے دعا کروانی ہے ٹھیک ہے تحرمات لیکن ادھر گھر بیٹھے بیٹھائے کس کی دعا مل رہی بات بات ہے بات چھوٹے مدرگ کی نہیں؟ ساری کائنات کے بزرگوں کے بات سردار امام المیا محمد رسول اللہ سلم کی دعا مل رہی ہے بیٹھے بٹھائے کس کو مل رہی ہے کہتے ہیں اللہ اس بندے پر فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکھتے ادا کرتا ہے چاہیے پیارے پیغمبر کی دعا کا مستحق بننا چاہتے ہیں یا نہیں تو پھر یہ سوچ چھوڑنی پڑے گی یہ کون سی ہے نہ پڑے تو کون کا گناہ ہے کون سا ہم مجھے میں یہ چھوڑنا پڑے گا سب اللہ کے نبی کی دعا کے حامل بنے گا سب مستحق بنیں گے پیارے پیغمبر دعا کر رہے ہیں ہم ٹکے ٹکے ٹکے ٹکے کے تکے تکے بندوں کے پاس جائیں دعا کروانے کے لیے امام المبیا ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں اور ہم اس سے اراد کریں منہ کریں غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس بات پر اور ٹھیک جی ہے یہ بھی اجرا ہے پیارے پیغمبر کی دعا ملتی ہے جہنم حرام ہوتی ہے جنت کے اندر گھر تعمیر ہوتا ہے لیکن صرف اتنا ہی تو نہیں رکعتا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر, رک الفجر خیر من رون وما رن خیر دنیا بما وما صحیح رکعتا دنیا خیر من رک وما الفجرے صحیح دنیا سی بخاری کی حدیث ہے فجر کی دو سنتیں فجر کی دو سنتیں خیر خیر ان دنیا و دنیا پوری دنیا میں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سارے ساز و سامان سے یہ دو رکھتے پیارے پیغمبر نے فرمایا بہتر ہیں, بہتر ہیں. بہتر ہیں. بہتر یہ دو رکھتے کیا, کیا ہیں بہتر ہیں اللہ, اللہ اکبر اللہ ہمیں, ہمیں, ہمیں دنیا کا تھوڑا سا منافع نظر آتا ہو نا تھوڑا سا منافع دنیا کا نظر آتا ہو ہم آتا نیند بھی چھوڑ دیتے ہیں رات کو سونا بھی چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہے نا کہ یہ منافع ملے گا ہمیں یہ دیکھ لو رات کو یہ فیکٹریاں چلتی ہیں فیکٹریاں چلتی ہیں لوگ رات کی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں کئیوں کی ڈیوٹیاں فجر سے پہلے شروع ہوتی ہیں میں نے پاکستان کے اندر شہروں میں بستیوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو فجر سے پہلے اٹھ کر رواں دوا ہوتے ہیں اپنے محبت کاروبار محبت اپنی نوکری اپنی فیکٹری پہ جانے کے لیے کب اٹھتے ہیں محبت فجر سے پہلے محبت اٹھ کر جاتے ہیں فجر سے پہلے اللہ کی قسم اٹھ کر جاتے ہیں فجر سے پہلے اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں کیا ملے گا وہاں سے تنخواہ ملے گی مہینے کے بعد کتنی کو مل جائے گی دس ہزار مل جائے گی مل جائے گی بیس ہزار مل جائے گی میں کہتا ہوں لاکھ بھی اس کو آزاد. مل جائے آزاد. تو ایک طرف لاکھ آزاد. ہو دوسری طرف آزاد. یہ فجر کی دو, دو سنتے آز. ہوں تو ہو. سمے اللہ کی یہ لاکھ کیا ساری دنیا کا سونا چاندی ساری دنیا کے پاؤنڈ ڈالر ایک طرف ہو جائیں یہ دو رکتوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے لیکن پڑھتے ہیں مسلمان پڑھتے ہی نہیں پڑتے وہ چند ٹکوں کے لیے بستر بھی چھوڑا نیند بھی چھوڑی سب کچھ کیا اپنے آپ کو کھپایا بھی اور جو ساری کائنات سے بہتر اجر اور ثواب اللہ کا قرب اللہ کی جنت جہنم سے, دوری, دوری. جن سے دوری, دوری جن چیزوں سے حاصل ہوتی تھی اس کی طرف پرواہی نہیں اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہمارے نظروں میں حیثیت ہی کوئی نہیں مسلمان کے دل میں اس چیز ہم نے سنتوں کو ان نوافل کو سمجھا ہی کچھ نہیں اپنی زندگی میں کس لیے اللہ نے مقرر کیے؟ کر لیے؟ امام محمد الرسول اللہ المبیا ان محمد کا کس لیے اہتمام کیا عمر موم کہتی ہیں <سلام> تو رسول اللہ علیہ وسلم رکھا میں نے امام المبیا کی زندگی میں پیارے پلمبر کو فجر کی دو رکعتوں دو سنتوں کا اہتمام جتنا آپ اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام کرتے ہوئے زندگی میں میں نے امام المبیا کو کسی کام کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی میں جتنا اہتمام یہ فجل سے پہلے والی دو رفتوں کا محمد الرس اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں نے امام دیا تو اپنی زندگی, اپنی اپنی زندگی میں کسی بھی بیٹی کا کسی بھی چیز کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھتے اور ہم اس کو ضرور سی نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں کون سی فرض ہے نہ پڑی تو کون سا گناہ ہو جائے گا کون سا جرم ہے پیارے پیغمبر کیوں اتنا اہتمام کرتے تھے وہ تو سفر و حضر میں نہ کبھی حضر میں چھوڑتے تھے یہ رکھاتے ہیں فجر کی نہ کبھی سفر میں پیارے پیغمبر چھوڑتے تھے یہ فجر کی رکھاتے سفر میں بھی نہیں اللہ نے معاف کر دیے سفر میں سفر میں اللہ نے سنتے یہ نفل کیا کر دی ہیں معاف کر دیا معاف کرنے کا کیا مطلب ہے بھئی سفر ہے اللہ اکبر آپ باقاعدگی سے بارہ رکاتے پڑھتے ہیں اہتمام کرتے ہیں بارہ رکاتے پڑھنے کا بارہ رکاتے پڑھنے کا کیا کرتے ہیں گھر میں اہتمام کرتے ہیں تاکہ جنت کے اندر ہمارا گھر بن جائے اور سفر پر نکلے ہیں آپ وہ بارہ رکاتے نہ پڑھیں بارہ رکاتے نہ پڑھیں صرف فرائض پڑھیں فرض بھی مغرب عشاء اپنا زہر اثر اور مغرب کی دو دو رکاتے پڑھ لیں آپ आप کو وہ بغیر نوافل پڑھنے کے وہ نفلوں کا پورا پورا اجر مل جائے گا سفر میں یہ ہم معاف کرنے کا مطلب اللہ نے چھٹی دے دی ہے چھٹی اللہ نے دے ہے لیکن اجر میں کبھی کبھی اجر میں جس طرح بول رہی راج باری اللہ اکبر رسول اللہ کے پاس گئے نمازیں کم کروائی کتنی رہ گئی پانچ جب پانچ رہ گئی نا تو اللہ نے کہا پانچ مقرر کر کے امزئی تو فریدہ تھی امزئی تو فریدہ تھی عبادی ہننا خم سن خمسن کمسون خم سن وم سونا میں نے اپنے فریضے کو نافذ کر دیا امزئی تو فریدہ تھی یہ پانچ نمازوں کے فریضے کو میں نے کیا کر دیا نافذ جاری کر دیا نافذ ہو گیا ہے یہ اب نہیں بدلے گا پہلے بدل گئی پچاس سے پانچ ہو گئی ابھی تو اب ختم اب اس کے اندر تخلیف نہیں لیکن کیا ہے وہ خب عبادی اپنے بندوں سے تخفیف کیا کی ہے اللہ کے نبی نے کہا ان سن وم سونا پڑھنے میں پانچ ہیں اجر میں پچاس ہی. پڑھنے میں پانچ ہیں اجر میں کتنی ہے پچاس پانچ پڑھو اور رب سے, سے پچاس کر لوٹو پڑی پانچ پچاس کا دے رہا ہے ادھر سفر میں ازر میں ہم اہتمام کرتے تھے بارہ رکاتوں کا پڑی نہیں ہے بارہ رکاتے سفر میں اللہ نے چھوٹ دے دی ہوئی ہے معاف کیا ہوا ہے لیکن اجر وہ بارہ رکاتوں کا سفر میں بھی پڑھنے کے نہ پڑھنے کے باوجود اللہ دے رہا ہے وہ مساورت کرنے والوں خارج ہے ہمیشگی کرنے والوں سے خارج نہیں ہوتا جو سفر میں یہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حضر میں باقاعدگی سے اہتمام سے ان کو پڑھتا ہو تو فجر کی دو سنتیں میں حدیث سنا رہا تھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف ایک طرف ساری دنیا اور اس کا ساد و سامان ایک طرف یہ سارا کچھ مل کر رکھا تال خیروں میں دنیا وہاں مسلمانوں یہ فجر کی دو سنتیں ساری دنیا اور دوریاں کی دولت سے بہتر ہیں اللہ کے نبی کہیں بہتر ہیں تو بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی رسول جس کو بہتر کہہ دیں وہ بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن یقین کسی کسی کو آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہر ایک کو یقین یقین کوئی نہیں آتا یقین کوئی اللہ کا خاص فضل ہو تو اسی کو آتا ہے ہم بات تو سن رہے ہیں میرے بہت سارے بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو لیکن جائیں گے نا مسجد سے پھر وہی جو ترجیح عمل پہلے سے چلتا رہا ہے اسی کو جاری رکھیں گے سنتے گول کرنا اور کھا جانا پی جانا کون سی فرض ہیں کون سا مجرے مجائے گا بندہ کون سا گنا ہے نہ سے بھئی اللہ کے بندے گنان نہیں ہے تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کیا اللہ کا امت ہی نہیں ہے؟ لقد کانسول اللہ حسنہ کا کیا معنی ہے ہی سنتوں کو کھا جانا یہ طریقہ ہے رسول اللہ, اللہ سلم کا اللہ اکبر یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں یہ جو فجر کی سنتیں ہیں نا بڑی قیمتی سنتیں بڑی اہمیت ہے آپ کو دوسرے سنائیے اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا اس کی اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ مطلب قطر نہیں ہے کہ فجر کی سنتیں اگر خدا ناخواستہ آنکھ لیٹ کھلی ہے آنکھ لیٹ کھلی ہے اور, اور جب مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی تھی اب اتنی اہم رکھتے ہیں تو چلو جماعت ہوتے ہوتے میں پہلے کیا کر لوں سنتے پڑھ لوں پھر جماعت میں شامل ہو جاؤں میرے بھائیو یہ مانا نہیں ہے اس کا یہ مانا نہیں ہے کتن اس کا مانا نہیں ہے صحیح مسلم شریف کے اندر میرے اور آپ کے آکا امام المبیا کا فرمان موجود ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فلاں سلا مقصوبہ جب نماز کی اقامت ہو جائے مکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشاد اللہ اللہ اشاد اللہ محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دے امام مسلح پر آ جائے فلاں ادا تو فلاں مکتوبہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے پھر وہ جس نماز کی اکامت ہے وہ فرضی نمازی ہی ہوگی اس کے علاوہ کوئی نماز ہوگی نہیں ہوگی نہیں یہ سنتے پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے وقت ضائع کر رہا ہے اپنا گناہ کما رہا ہے یہ سنتیں پڑھنے والا پیارے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے نماز بھی دایا وقت بھی دایا گنا الگ ملا پیارے پیغمبر کی حدیث کو ٹھکرانے کا مجرم الگ بنا کیا ملا اس کو آپ کہیں بھی آپ خود ہی تو بیان کر رہے ہیں کہ فض بڑی ہے ایک طرف ساری دنیا اور دنیا معافی اگر پھر یہ رہ گی تو پھر تو کام خراب ہو گیا نہیں میرے بھائی رہی نہیں <سلام> جماعت کھڑی ہو گئی ہے آپ نے بے شک شروع کی ہوئی تھی سنتیں بعد میں آنا تو دور کی بات ہے نا بعد میں آ کر شروع کر لو جماعت کے ہوتے ہوئے نہیں ہوں گی نہیں شروع کی ہوئی ہیں ایک رکات پڑھ چکی معذم نے اکامت کیا دی جماعت کھڑی ہو گئی اسی جگہ پر سلام پھیر دے جہاں آپ پہنچے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی نہیں ختم ہو گئی اکامت پر آپ کی نماز نسل ختم ہو گئی ہے ہاں آپ آپ نماز پڑھیں فجر کی بعض امام کے ساتھ آ کر شامل ہو جائیں جب امام سلام پھیر لے نماز کے بعد اذکار کر کے اٹھ وہ دو رکھتے ہیں پڑھنے وہ دو رکھتے ہیں پڑھنے قبیلت سے محروم نہیں ہوں گے دنیا معاف کا نقصان نہیں ہوگا رکاتے آپ نے پڑھ لی ہیں فجر سے پہلے نہ صحیح بعد میں پڑھ لیں ہو جائے گی بعد میں سن ابو دابود کے اندر حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بندوں کو سلام پھیرا کی نماز کے بعد دو بندے پیچھے کھڑے وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے ان کو بلا لیا آپ نے کہا لاؤ ان کو ادھر میرے پاس لایا گیا رابی کہتے ہیں یہ کہ ان کے کندھوں کا گوشت کام رہا تھا ڈر کی وجہ سے پتہ نہیں ہم سے کیا جرم ہو گیا اللہ کے نبی نے ہمیں حاضر لین کر لیے آپ نے فرمایا بھائی یہ،, یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو اس ٹائم یہ کون سی نماز ہے اس ٹائم کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری پہلے والی رکعتیں رہ گئی تھی وہ پہلے والی رکعتیں فجر کی دماغ سے پہلے نہیں پڑھ سکے تھے وہ رہ گئی تھی ہماری رکعتیں یہ ان کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے خاموش ہے کیا مطلب کیا ثابت ہوا ہے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا فجر کے فورن بعد سنتیں پڑھنا ناجائز ہوتا حرام ہوتا غلط ہوتا تو اللہ کے نبی خاموش ہوتے یا ان کو منع کرتے ان کو روک دیتے ان کے عمل پر خاموش ہی اختیار کر لی تو میرے بھائیوں یہ تقریری سنت بن گئی کہ فجر کی جماعت کے بعد بھی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں ضروری کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کتاب و سنت میں اسلام میں اللہ نے جو وہی محمد الرسول وسلم پر اتاری ہے کہ فجر کی جماعت کی جماعت کی جماعت یہ لوگوں نے اپنے گھر سے مسئلہ بنایا ہے کتاب و سنت میں نہیں ہے یہ بات ہاں جو بندہ ہمیشگی کرتا ہے بارہ نکاتوں پر ہمیشگی کرتا ہے کن پر بارہ رکاتوں با. یا وہ زور سے پہلے بعد والی جو نا چار نحن نحن پر بل بل بل بل چار پر کیا کرتا ہے وہ حافظ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت لیٹ ہو جائے کسی مصروفیت کی وجہ سے بھول کی وجہ سے اور اس کی پہلی رکاتے رہ جائیں پہلی رہ جائیں وہ آ کر جماعت سے شامل ہو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہم آتے ہی لیٹ ہے تو پھر کیا وہ پڑے گا تو اس کو یہ چار پہلے اور چار بعد والی کا اگر یہ جہنم کے اوپر حرام ہونا اور یہ چار پہلے یا دو بعد والی کا اگر وہ جنت کے اندر گھر بننا یا اس فضیلت سے محروم ہوگا وہ نہیں بعد میں پڑھ لے محروم نہیں ہوگا پیارے پیغمبر محمد رسول نے زہر کی نماز پڑھائی ہوئے. <تصفح> تو زہر کی نماز کے بعد ایک قبیلے کے لوگ آ گئے قافلہ بہر سے آپ ان کی بات سننے میں ان کے معاملے میں مصروف ہو گئے وہ ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کی بعد والی دور کاتے بعد والی دور کاتے آپ نہیں پڑھ سکے زہر کا ٹائم ختم ہو گیا اثر کی نماز ہو گئی اب اصر کی نماز کے بعد رسول اللہ وسلم نے وہ زہر کے بعد والی دو جو پڑھنی تھی وہ کب پڑھی اصر کے بعد جا کر پڑھی ہیں صحیح بخاری شریف کی صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کے بعد جا کر پڑھی رسول وسلم اس سے کیا ثابت ہوتا, ہوتا ہے کہ اگر کسی کی یہ بارہ رقتوں میں سے یا زور سے پہلے اور بعد والی چار چار وہ پڑھتا ہے اس محافظت کی اس نے عدت بنائی ہوئی ہے اگر رہ جاتی ہیں تو وہ دوسرے میں کیا کر لے پڑھ لے تو ان شاء اللہ یہ اس کا جو ہے نا یہ اجر اور ثواب پکا ہو جائے گا وہ اس اجر اور ثواب سے محروم نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جنت کے اندر گھر بننے سے اور جہنم کی آگ پر حرام ہونے سے وہ بعد میں بھی پڑھ لے گا تضائی بھی سروتوں کی دے دے گا تو اس اجر کا مستحق بن جائے گا اس اجر کا مستحق تو میرے بھائیو میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں ان نوافل کو کم اہمیت والی چیز نہیں سمجھنا چاہیے جو پہلے ہو گیا ہو گیا جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے عہد کر لو اپنے دل میں کہ انشاءاللہ اگر چار زور سے پہلے یا بعد نہیں تو دو زور سے پہلے دو بعد شامل کر کے بارہ رکھ آتے ان میں نے کبھی نہیں چھوڑا بندہ سچے دل سے ارادہ کرنے سے ہے وہ ادر کا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے اگر میٹر چل پڑا ہے اگر کا جس نے ارادہ کر لیا میٹر چل گیا ادر کا ملنا شروع ہو گیا یہ بھی اللہ کا کرم ہے بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا ابھی کی نہیں ہے وقت نہیں آیا اللہ اجر دینا شروع کر دیتا ہے ثواب دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے بندوں پر خاص مسلمانوں پر گنا کا ارادہ کرتا ہے ارادہ کر لیا گناہ کا چوری کا بدکاری کا ڈاکے کا کسی گناہ کا ارادہ کر لیا اللہ لکھتا ارادہ کرنے سے لکھتا وہ گناہ درج نہیں ہوتا اچھا نیکی کر کے نیکی کا ارادہ کر لیا میٹر چل پڑ حاجر شروع ہو گیا اگر کر لے تو ایک نیکی کا دس گنا ایک نیکی کا کتنا دس گنا جی دس سے لے کر کتنے سو تک سات سو تک, سو سو سو تک, تک رسول اللہ, اللہ نے فرمایا اور روزہ وہ سات سو تک نہیں اللہ نے فرمایا فائنہ ہو لیوا وہ میرے لیے اس کی جزا بھی میں دوں گا اس کی جزا کوئی دے نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتے فرشتے اس کی جزاک میں دوں گا اس کی جزا لیکن ہر لیکی کا الحسن تو ام صحا الا سب اہمیات لیکی دس ایک سے ایک کا دس گنا اور دس گنا سے سات سو گنا تک لیکن اگر گنا کا ارادہ کر لیا نہیں کیا گنا ارادہ کر کے چھوڑ دیا ایک لیکی دیکھ لی اللہ نے کرم دیکھو اللہ کا کرم فضل دیکھو اللہ کا گناہ کا ارادہ کیا لکھا نہیں گیا گناہ کا نہیں لکھا گیا گناہ نام حمال میں گناہ کا ارادہ کر کے اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیا اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیا ایک وہ ارادہ کیا ہوا تھا نا اس ارادے کو چھوڑ دیا ترک کر دیا ایک ایک اجرے کا مل گیا سواب مل گیا لیکن اگر گناہ اس نے اپنے نفس کے مغلوب ہو کر نفس کی شامت کا شکار ہو کر اس نے گناہ کر ہی لیا اتنا ہی کیا گزرا تھا اس کو رب یاد ہی نہیں آیا رب کی پرواہی نہیں کی اس نے کہ وہ دیکھ رہا ہے پروردگار کر ہی لیا گناہ تو اللہ ایک گناہ کو دس گنا کر کے نہیں لکھتا کتنے لکھتا ہے ایک ہی لکھتا ہے صرف ایک لکھتا ہے اور وہ بھی یہ نمازیں پڑھنے سے وہ بھی گنا معاف ہو جاتا ہے <وح> وہ بھی معاف <مواب> کر دیتے, <سؤال> <مواب> کر دیتے <سؤال> <سؤال> <سؤال> تو میرے بھائیوں آئیے, <سؤال> آئیے, آئیے, آئیے اپنے طرز عمل کو بدلیں ان سنتوں کی اہمیت جو ہم نے ختم کر رکھی ہے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیں کہ ان شاء اللہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ بارہ رکھتے یہ انشاء اللہ آئندہ ہماری زندگی میں رہیں گی نہیں رہیں گی اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد رب العالم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا جَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَيْنِينَ لا يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمنوا لا نصب ولا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغَوْنَ مَوْطِئًا وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئَ يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِنَّ كِتَابَهُ بِهِ عَمَلُ ان الله لا يضيع ادرا المقسطين ولا ينفقون نفقة سوى يردوه ولا كبيرا ولا يقطعون واديا ولا يقطعون كتب لهم ليجزيهم فَكُلُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فَاتَّخَذَ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا وَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَوْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن مَن آخَرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى محبه ومنهم من ينزل وما بدلوا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 نَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَنَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنذَرَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ وَخَذَفَ فِي قُلُوبِهِ هُمَّ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْذِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَنْ لَمْ تَطَعُوهَا وَكَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا